خالہ کامن اور پیدا کیا ہے اس سے زوجہا اس کی بیوی کو منہ ماں اور پھیلا دیے ان دونوں سے رجالم و نس بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو وطا قلعہ اللہ اور اس اللہ سے ڈرو تصا ارو ہی جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو وام اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو ان کا علیہم رقیبہ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 تو یہ جو یعنی کہ دو مرتبہ اتاقو کہا ہے اس لیے کہ پہلی مرتبہ عام طور پہ کہا یا ستو اور باخم تمام لوگوں کو مخاطب کیا ہے اور دوسری مرتبہ بتاخ اللہ اللہ تصا علنبی یہ اہل ایمان کے لیے خاص یعنی اہل ایمان کو دو مرتبہ اتقو ہو گیا ایک مرتبہ تمام لوگوں کے ساتھ خالق کو منف سے اور دوسری مرتبہ خصوصی طور پر تسا الونا بھی ہی تو ارحام کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں جو تسا تھا مسلمانوں میں اس پر تنبی کرنے کے لیے اتا دوبارہ کہا ہے اور اللہ سے کیوں ڈرو تسا الونا بھی ہی کیونکہ اللہ کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو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 یسمہ اموالا اور یسیموں کو ان کے مال دو ولاب الخبیس بط طیب اور خبیث کو طیب کے ساتھ نہ بدلو غلط تبدل اور نہ تبدیل کرو الخبیسہ خبیس کو بھی طیبی طیب کے ساتھ ولاث عقل الا اموالم اور تم ان کے مالوں کو ولا ان کے, ان کے؟ یتیموں کے مالوں کو علا کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا پی کے مکانہ دو ان حکام روبن کبی یقیناً وہ بہت بڑا گنا ہے روبن کبیرہ گنا ہے بہت بڑا یعنی یتیموں <تصحان> <تصحان> کا مال کھانا یہ بہت بڑا گنا ہے ہاں جی کبی کبائڑ میں سے ہے گانا خوب البیرہ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا گنا ہے اپنے مالوں ملا یعنی یتیم تمہاری پرورش میں آیا ہے نا تو اب ظاہری بات ہے یتیم کا مال بھی, بھی ہوگا اس کے بعد کی وراثت میں سے جو اس کو ملا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 اس کا مال کھانے کی کوشش نہیں کرنی وف تم اللہ تخوفیساں ماں اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے فن کے ہو تم نکاح کرو ماں فاو القمینسائی ان عورتوں سے جو تم کو اچھی لگیں جو تم کو پسند ہوں مسنا دو دو وسلاسا اور تین تین اور اور چار چار فعن تم اللہ کا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 ماں تبا جو تم کو بھاتی ہیں اچھی لگتی ہیں مین نسائی عورتوں میں سے ہاں اسے نکاح کر لو مسنا وسدا صابر اوبا اب آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ دیکھیں عورتوں کو کہ مینوں کے لیے پسند مقصد یعنی کہ اس کی کوالٹیز خوبیاں سفات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 آؤ نا پہلی کو ڈرتے ہو نا تاجی نہیں کر دے اللہ نے وہی بات کی ان خف تم اگر تم ڈرتے ہو پھر ایک جو بڑیوں سے بیویوں سے ڈرتا ہے وہ ایک کر لے نہیں پونڈی کرنا حرام ہے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 اکمیر پیار کر تو مرد کی تیاری کر <تصفح> دنیا کے نہیں لبنی تو مرد اپنی بیوی بی میں ایسی خوبیاں چاہتے ہیں جو پورے پوروں <تصفح> والی ہو اور وہ اس کے لیے مرنا پڑے گا چلو وہ آت نسا سدوکات نہلا تن اور عورتوں کو دو ان کے حق مہر نہلا تن خوشی خوشی فعن خبن کم انشئی مِنْهُ نفسن اور اگر وہ تمہارے لیے راضی ہو جائیں کسی چیز سے منہ اس حق محر میں سے نفسن دل سے فک الو ہنی پھر اس کو کھاؤ ہنی امریا ام خوشی خوشی خوشگوار جچتا حق محر یعنی کہ حق مہر ایک مقرر کیا ہے وہ حق مہر تمہارے ذمے ہے تم عورتوں کو ادا کرو لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ چلو اتنا سا حق مہر میں نہیں لیتی آپ تھوڑا دے دے جو مقرر کیا اس میں سے ذرا کم دے دے اب اس نے چھوڑ دیا نا اپنی خوشی کے ساتھ ٹھیک ہے کھاؤ موجہ مارو لیکن یہ نہیں کہ وہ بیاہ کرا کے باد سیف اللہ کے جی کروڑی ہک میرے پھر جدو دن آئی کو پہلی رات پتا میں معاف کر چار اے کام نہیں کرنا بندہ بنی مشہور ہے اج حالت ہے ہنسی خوشی کھاؤ خوشگوار طریقے سے اس کے مفہوم میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے الگ الگ تابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ یعنی کہ اپنے دل سے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 بھائی معاملے میں اگر کسی بندے کی شادی ہوئی ہے تو اس کے سسرال میں وہ دو ہی رشتے داری ہے اس کی سسٹر کی شادی بھی ادھر ہوئی ہے دو ہو تو وہ اپنی بہن پر حصہ دیتا ہے جو زمین کا ہے وہ بھی ہے اور وہاں والا وہ نہیں ہے میرے بھی خرچ دیا پڑے گا تو وہ بندہ کھا سکتا نہیں نہیں وہ دینا ہی دینا ہے وہ دیتی نہیں ہے ہاں تو ٹھیک ہے جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے اس کو تاب تابشی یتیب تیبن اس کا مطلب ہوتا ہے اسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا اسی چیز کا پاکیزہ ہو حلال ہونا اور دل کی خوشی کے ساتھ خوشگوار طریقے سے کام کرنا اور ہنی انی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 کو بھی کھانا ہی کہتے ہیں نا پیاری لینے کو بھی توفا قبول لطی اور نا تم ان بے وقوفوں کو اپنے مال اللہ, جعل اللہ قیاماً کہ اللہ تعالی نے بنایا ہے تمہارے لیے قیاما روزگار ورزو فیہا اور ان کو دو اس میں سے وقسو اور ان کو پہناؤ ان کو کھلاؤ ورزو ان کو کھلاؤ اور پہناؤ وقول معروفا اور ان کے لیے اچھی بات کہو یعنی کہ <تضح> <تضح>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 اور ان کو بھی اس میں سے کھلائے پلائے ان کو اگر دے دے گا تو وہ کام خراب ہو جائے گا بختر الاسامہ اور یسیموں کو آزماؤ حتہ اذا بال نکاح حتیہ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں آنس تم من مرشدہ تو اگر تم ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو فت فہ ال ہی ہوں تو ان کو ان کے مال ان کے سپرد کر دو ولاق الرافن اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اس فضول خرچی کرتے ہوئے وبی اور تیزی کے ساتھ بارو کے وہ بڑے ہو جائیں اس ڈار سے کتنے بڑے ہو کے مال مانگنا لینا دوا دو کھا دو پی کے حضم نہ کر جاؤ فمن کانا غنی اور جو غنی ہے فل یہ اس پر لادن ہے کہ وہ بچے فمن کانہ فقیر اور جو فقیر ہے فل یہ عقل معروف وہ معروف طریقے سے کھائے فَإِذَا دفاع إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ والا ہوں اور جب تم ان کو ان کے والد کرو تو ان پر گواہ بنا لوکا بلبا اور کافی اللہ تعالیٰ حساب والا کل والد ربون مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتے داروں نے و ان اور عورتوں کے لیے بھی نصیب و نصیب حصہ ہے مما ترکل والدانی وقراب جو چھوڑا والدین اور قریبی رشتہ داروں نے مما کن لمن سورا اس میں سے جو کام ہو یا زیادہ ترکا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو حصہ سب کو ملے گا نصیب مفرودہ وہ حصہ ہے مفرودہ مقرر شدہ مفروض مقرر شدہ وحدہ حضر القسمت ارال قربا ولی تام ول مساکین اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت اول القربہ قریبی رشتہ دار ولی تاما اور یتیم ول مساکین اور مسکین فرز منہ تو ان کو بھی دو اس میں سے وقول معروف ہے اور تم کہو ان کے لیے اچھی بات اللہ دین الرکیم اور لازم ہے کہ ڈرے اللہ دینا وہ لوگ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 اند اللہ دینا یقول مبار یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے انارا یقیناً وہ کھاتے ہیں بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وسا یس را اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں دہرائیں اس کو